بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چودھویں پارے کے آخری ربو اور پندرہواں پارہ مکمل تلاوت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ صورت کے رکو نمبر تیرہ میں اللہ رب العزت اپنے احکام عطا کرتے ہیں بہت جامع آیت مبارکہ ہے جس میں کچھ چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور کچھ باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان اللّہ یا اکمر و اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کیا جائے اور احسان کے ساتھ عمل کیا جائے احسان کی تفسیر ایک حدیث میں یہ کی گئی ہے ان تابود اللّہ کا نقطہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے احسان کے ساتھ عمل کیا جائے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے ایفائے عہد کی تاکید کی گئی ہے اور قسموں پر پختگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے فحاشی اور بے حیائی کے تمام امور اور گناہ کے سارے کام اور ظلم و زیادتی اور نقض عہد اور قسموں کو توڑنا ان سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اچھے کام کر کے انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کے ثواب کا آخرت میں منتظر رہنا چاہیے اسی طرح اگر معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کو بھی نبھانا چاہیے تاکید کی گئی ہے اس کو توڑا نہ جائے اور اگر قسمیں اٹھا لی ہیں تو قسموں کو بھی نبھانا چاہیے قسموں کو توڑنا نہیں چاہیے اور اس کے بارے میں ایک عورت کی مثال ذکر کی گئی ولاقون و کلتی نخصت غزلہ میں بادق وطین کا تھا مکہ میں ایک عورت رہتی تھی اس کا نام خرکاک بتایا جاتا ہے ادھیڑ عمر عورت وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور بنتی رہتی تھی اور رات کے وقت میں اس کو ادھیڑ دیتی تھی اور اگلے دن پھر کاٹتی تھی اور یہی اس کا روٹین ورک تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے مت بنو کہ تم نے قسمیں اٹھائیں معاہدے کیے اچھے کام کیے اس کے بعد انہیں ادھیڑ دیا قسموں کو ختم کر دیا معاہدوں کو توڑ دیا اور عام طور پر کسی دنیا کے مفاد یا لالچ کی خاطر انسان معاہدے کو توڑتا ہے یا قسموں کو نظر انداز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تشتروب آہد اللہ سمن کنیلا اللہ کا نام لے کے تم نے جو معاہدے کیے ہیں اور جو قسمیں اٹھائی ہیں اب دنیا کے مختصر سے حقیر مفاد کی خاطر تم اللہ کے نام اور اس کے احترام اور تقدس کو مت ختم کرو تم نے قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کے نام کی اور معاہدے کر رکھے ہیں تو معاہدوں کو نظر انداز نہ کرو اگر تم اس طرح سے نظر انداز کرنے لگو گے تو کوئی اور بھی دیکھ کر قسموں کو توڑے گا اور معاہدوں کو نظر انداز کرے گا تو تم سبب بنے ہو اس کے گناہ کی طرف آنے کا پھر دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی کے دائمی ہونے اور ثابت ہونے کو ذکر کیا گیا ما کم ینفد و عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے احکام الہیہ کی تعمیل میں جو زندگی گزارے بشرتے کے ایمان کے وصف سے متصف ہوں ایسے مرد عورت کو پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی زندگی کا لطف ایسے لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جب بھی کوئی انسان نیک کام کرنے لگے تو شیطان شروع میں بھی روکتا ہے درمیان میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے آخر میں بھی اس کے ثباب کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہدایت کی گئی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو خاص طور پر جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان تمہیں خیر کے امور سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اہل ایمان کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا سورہ نحل کے رکن نمبر چودہ میں قرآن مجید کے متعلق مشرقین اور کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے کہ اس کے احکام کیوں تبدیل ہوتے ہیں اللہ کو اختیار ہے اللہ تعالیٰ مناسب حال اور مناسب وقت جو حکم چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں سوال تھا کہ یک بارگی کی کیوں نہیں نازل کیا گیا اس میں بھی اللہ کی حکمت اور اس کی مرضی و منشا ہے جیسے جیسے کوئی واقعہ پیش آتا ہے ویسے ویسے اللہ آیت کو نازل کر دیتے ہیں یہ ایمان والوں کی ثابت قدمی کا سبب اور باعث بنتی ہے ہدایت اور خوشخبری و تسلی کا سامان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ان لوگوں کے اعتراضات سے آپ پریشان نہ ہوا کریں ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں لوہار لوہے کا کام کیا کرتا تھا حضور علیہ السلام کبھی کبھار اس کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ کی بات کو وہ بڑے توجہ اور غور سے سنتا آپ کے دل مبارک میں یہ خیال تھا کہ یہ شخصیمان قبول کر لے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مشتقین نے کہ یہ اس سے جا کر کے قرآن سیکھ کے آتے ہیں ان نمای اللہ کہتے ہیں لسان اللزیع یلحدون آجمین و حاضۂ لسان العربی مبین وہ تو اجمی ہے اس کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے وہ اس قدر فصیح و بلیغ زبان میں قرآن کیسے بنا سکتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے سیکھ سکتے ہیں معذ اللہ تعالیٰ اسی طرح اور بھی سوالات کے جوابات دیے اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ دوستی ایمان سے دوری کا سبب بنتی ہے اس لیے کافروں اور بے ایمان لوگوں سے انسان کو کنارہ کشی میں ہی عافیت سمجھنی چاہیے من کفرب اللہ میں باتی ایمانی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کافر کسی شخص کو پکڑ کر مجبور کرتے ہیں کفر کرنے پہ حالات ایسے بنا دیتے ہیں بعض حضرات صحابہ کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے کافروں نے انہیں پکڑ لیا تمہیں جانے نہیں دیں گے مدینہ کی طرف پہلے ہمارے سامنے تم کلمہ کفر بولو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کرو حضرت عمار کا بھی واقعہ اور بھی واقعات ہیں تو اگر وہ لفظ نہیں بولتے تو یہ حضرات انہیں شہید کر دیتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے اس میں ایک رخصت ہے کہ لفظ بول لے لیکن دل میں اللہ پر اعتماد اور توکل اور یقین کامل رکھے کہ اللہ ہی واحدہ اللہ شریک ہے یہ رخصت ہے اور عظیمت یہ ہے کہ اللہ کے رسے میں جامع شہادت نوش کر جائے اپنی قربانی دے دے کہ میں اپنی زبان کو بھی ناپاک نہیں کرنا چاہتا اس لفظ کے ساتھ جو تم میری زبان سے نکلوانا چاہتے ہو یہ تو بڑی عظیمت کا کام ہے لیکن رخصت پر بھی اگر کسی نے عمل کیا ہے تو اللہ تو جانتے ہیں قلب ہو مطمئن نُبلیمان اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے لہذا یہ قابل معافی ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں معاخذہ ان لوگوں پر ہے شرح بالقفری صدرن جو کفر کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور سینہ کھول لیتے ہیں اس کے لیے اور کفر کی باتیں ان کے دل میں داخل ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا قزب اور اللہ کی جانب سے عذاب عظیم ان کا انتظار کر رہا ہے حضرت عمار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جس صورت حال سے وہ گزرے تھے اس پریشانی میں تھے اور آپ کے قدموں میں آ کر رونے لگے رضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ رستے میں انہوں نے آنے سے روک دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ زبان سے یہ لفظ نکالو تو پھر میں تمہیں جانے دوں ہم تمہیں جانے دیں گے تو میں نے آپ کی محبت میں اور آپ کے پاس آنے کی غرض سے کہ مجھے چھوڑ دیں یہ الفاظ زبان سے نکالے تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اسی کے بارے میں یہ آیات ناصل فرمائی ہے بقل بہو اللہ کے رستے میں ہجرت جہاد صبر و استقامت اختیار کرنے والے آزمائشوں سے جب گزرتے ہیں تو اللہ اس پر انہیں ادر و ثواب عظیم عطا فرماتے ہیں۔ رکو نمبر پندرہ میں اللہ رب العزت نے ان خوشحال بستیوں کی مثال دی اور حالات ذکر کیے جو بڑے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے یا تیہا رسک و ہار رغدم بن کل مکان معاشی خوشحالی میں تھے ہر نعمت میسر تھی لیکن اللہ کے نبی آئے اور حق پیغام ان تک انہوں نے پہنچایا ہدایت کے رستے کی طرف بلایا انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کی خوشحالی کو بدحالی سے تبدیل فرما دیا فاضا اللہ لباس جو بھوک میں مبتلا خوف میں مبتلا بے معلام یس یہ ان کے آماہ کا نتیجہ ہے مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا تو مکہ میں کہا سالی آ حالات پریشانی والے ہو گئے اللہ اکبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس انہوں نے جٹ لایا ہے صاحب اس وجہ سے ان کو اس عذاب اطلاع و آزمائش نے پکڑا ہے تو ظلم ان کے اندر موجود ہے بہم ظالمون اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ سیاتی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے دوبارہ سے حالات بہتر فرمائے اور فرمایا فکلووم اما رضا اللہ اللہ کے رزق کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرو اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میرے نبی تمہارے درمیان میں تشریف فرما ہے اور تم نے تمہیں میرا پیغام سنا رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھو مردار خون خنجیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو وہ حرام ہے اور تم اپنی طرف سے کسی کو کسی حلال کو حرام مت کہو یا حرام کو حلال مت کہو ولاقول علما تصیف السنت القسم یا اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری قدری ہوگی کہ تم اپنی طرف سے ہی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں حلال اور حرام کے فیصلے کرنے لگو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے ہاں کبھی کسی شخص نے کوئی غلط عمل کیا ہو تو اس کے وبال کے طور پر بعض دفعہ سابقہ امتوں میں کوئی چیزیں حرام ہوتی رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا واضی ہادنہ ماقصنا علی کا قبل۔ تو وہ حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں تھی جو یہود کے لیے چیزیں حرام کی گئیں بلکہ وہ ان کے کرتوتوں کے سبب سے ان پر حرام کی گئی تھی اگر کوئی شخص نادانی میں گناہ کا ارتقاب کر لے اس میں یہ بھی گناہ ہیں جن گناہوں کا ثابت میں ذکر ہوا کہ ابتدا میں سمجھی اور سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے خلاف چلتے رہے پھر اللہ نے توفیق عطا کی رجوع نصیب ہوا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ لی اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی رکو نمبر سولہ میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں فرمایا کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی کانا امتن وہ اپنی ذات میں ایک جماعت ہے۔ تھے تو اللہ کے ایک ہی بندے ابراہیم علیہ السلام لیکن کام اتنا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک جماعت وہ کام نہیں کر سکتی کانا امتن کانتن ادھر نمرود سے مکالمہ ادھر آگ میں داخل ادھر بت پرستوں کی تردید ادھر خاندان کی اصلاح ادھر کابۃ اللہ کی تعمیر ادھر بادشاہ سے مقابلہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے آگے واپس تشریف لے آئے لو تم ادھر چلے جاؤ فلاں تم ادھر ابراہیم علیہ السلام رب کے فرم بردار اور اللہ کی طرف یکسو ولم یقومشرقین اور شرک کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو اس اشارہ ہے کہ یہود نصارہ مشرقین تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مت جوڑو اس لیے کہ تم شرک میں مبتلا ہو اور وہ تو توحید پرستی کی نشانی تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا صالحین میں سے دنیا اور آخرت میں اللہ نے انہیں برکتوں سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے وہی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے تو اصل ملت ابراہیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ہیں نہ کہ یہارا و و مشرقی حق بات کو حق طریقے سے حق نیت سے کہا جائے تو وہ کبھی نہ کبھی ضرور اثر دکھاتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر ون ٹوینٹی فائیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں اور آپ کے حوالے سے آپ کی جمی امت کو یہ حکم ہے مجھے بھی یہ حکم ہے آپ کو بھی یہ حکم ہے ادر و سبیل ربک اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے صرف قاری صاحب یا مولوی صاحب یا تبلیغی جماعت یا کسی خاص مذہبی شخص کی ذمہ داری نہیں ہے وہ الگ بات ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ادعو و سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہیے بالحکمہ حکمت و بصیرت کے ساتھ بلمعزت الحسنہ اچھے طریقے سے نصیحت کرنے کے ساتھ ایسے نہ لگے دوسرے بندے کو کہ یہ میرے ساتھ لڑ رہا ہے حکمت و بصیرت اچھی انداز کی نصیحت و جا اللہ کو پتا ہے کہ جب دعوت دیں گے تو آگے لڑائی ہو سکتی ہے آپ بھلے اچھے انداز سے حکمت و بصیرت کی بات کر رہے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کبھی تو آگے سے مقابلہ ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو آگے تھے فرمایا جا دل ہم اگر لڑائی کی ضرورت بن جاتی ہے موقع بن جاتا ہے جا دل ہم بلتی ہی آسن تو آپ کی گفتگو میں آپ کے انداز میں وہاں پر بھی حسن ہونا چاہیے اچھے انداز سے گفتگو کیجئے یہ نہیں کہا کہ میں نے چھوڑ ہی دیا میں نے مذہب کی بات ہی نہیں کرنی ہے نہیں بات ضرور کرنی ہے مدلل انداز سے کرنی ہے حکمت و بصیرت کے ساتھ کرنی ہے اچھے انداز سے کرنی ہے عاقب تم فاقب ہو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت میں آپ کو سزا دینے پہ قمر بستا ہو جائے تکلیفیں پہنچائیں وہ نہ اگر وہ سزا دے اس دعوت کے رستے میں تو اجازت ہے فاقبو بھی مسلم آؤ قب تم بھی تم اتنا بدلہ لے لو جتنا تمہیں سزا دی گئی ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی والے صبر اور اگر تم صبر و درگزر سے کام لوگے لہو خیر الصابرین اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بہترین نظر و ثواب عظیم مطا فرمائیں گے اللہ تقوا اختیار کرنے والوں اور حسن عمل اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے رکھا فرماتے حق بات حق طریقے سے حق نیت سے جب کی جائے تو ضرور اثر رکھتی ہے اگر آپ کی بات اثر نہیں کر رہی یا تو بات حق نہیں ہے یا بات حق ہے لیکن طریقہ حق نہیں ہے اور اگر بات بھی حق ہے طریقہ بھی حق ہے تو نیت حق نہیں ہے بعض دفعہ انسان دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے بھی صحیح بات کر رہا ہوتا ہے یہ تین وصف پیدا کر لیں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیں گے نسل اللہ الرحمن الرحیم صورت بنی اسرائیل پندرہ پارا جیسے اس کے نام سے واضح ہے بنی اسرائیل اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل اور اس کے احوال کا تذکرہ اس کے ابتدائی رقوع میں بھی ہے آگے کے رکوعات میں بھی ہے اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے معراج کے سفر کی طرف اشارہ فرمایا سبحان اللزیح سرابیاب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر بیت اللہ سے بیت المقدس کی جانب یہ زمینی سفر تھا اور ایک سفر بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب اللہ کی جانب اس زمینی سفر کو اسرا کہا جاتا ہے اور زمین سے آسمان کی جانب سفر کو معراج کہا جاتا ہے اسرا کے سفر کا تذکرہ اس صورت کے آغاز میں ہے اور معراج کے سفر کا تذکرہ صورت النجم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مبارک کے میں سال یہ واقعہ پیش آیا سفر معراج کا اور یہ بیداری کی حالت میں حقیقت میں ہوا آج کل بہت سارے ایسے سکالرز جو سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل ہیں وہ اس بات پر بڑا اصرار کرتے ہیں کہ یہ خواب کا سفر تھا خواب کا سفر نہیں تھا یہ حقیقت میں واقع میں جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں حقیقی سفر تھا تبھی تو یہ معجزہ ہے خواب میں تو ہم اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں زمین کی کھائیوں میں آسمان کے خیالوں میں یہ کو خواب کا سفر نہیں بہر یہ موضوع الگ ہے لیکن میں <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس لیے بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہیں کچھ لوگ اس پر اشرار کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات خلاف حقیقت ہے اور قرآن و کے خلاف ہے <تصفح> اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بے ہی میں نے اپنے بندے کو یہ سفر کروایا یہ آبد کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کے مقامات پر عروج کرتے ہوئے انتہا تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی رب معبود ہے اور یہ اللہ کے بندے ہی ہیں کوئی رب یا رب کا رب کا بیٹا نہیں ہو سکتا جیسے عیسائیوں کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں رات ہی رات میں اللہ نے یہ سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقسا کی جانب اللہ بارکنا ہو جہاں ہم نے بہت برکتیں عطا فرمائی بنوریہ نایاتن اپنی قدرت کے نشانات دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے سفر طائف ہوا تھا اور وہاں بڑی مشقت اور آزمائش آئی تھی اور مکہ کی پوری زندگی آزمائشوں پر تھی دس سالہ زندگی تیرہ سالہ زندگی تو دس سال کے اختتام پر یہ سفر ہو رہا ہے جیسے کوئی تکلیف پریشانی مشقت و آزمائش میں وقت گزارے تو جو اس کا محبوب ہے وہ اپنے محب صادق کو بلا کر اس کو حوصلہ اور ہمت دینے کے لیے کہ سارے غم ختم ہیں آؤ میں تمہیں اپنا عطا کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اللہ تعالی نے اس موقع پر کروایا وعتینہ موصل کتاب جیسے حضرت موسی علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی بنی اسرائیل کے لیے اسے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور سفر میں اور ہدایت کے رستے یہ ہدایت کا سامان سبب اور ذریعہ آگے اللہ نے پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ لفظ بولے ذریت من حملنا نامعانو او بیٹو ان کے جو نو کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اللہ میں کہہ رہے ہیں او بیٹو ان کے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے ضروری تمن حملہ معنو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً باقی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی صرف کشتی میں جو لوگ تھے وہی باقی رہ گئے تھے تو اللہ ہم کو مخاطب اس لفظ کر رہے ہیں وہ بیٹو ان کے جو نور علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں زوار تھے یعنی تمہارے آبا و اجداد پر میں نے انعام کیا اور انہیں نجات عطا کی اور انہی سے آگے تم ان کے بیٹے اور ان کی اولاد ہو تو تمہارے باپ پر احسان تم پر احسان ہے تو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہدایت کے رستے دکھائے ہیں شکر گزاری کہ ہے کہ تم اس کو تسلیم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آؤ و قزئی نا بنی اسرائیل نف الکتاب التفسد النفل ارزمر <مَرْتَئِن> اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فتنہ و فساد مچاؤ گے سرکشی کرو گے اور جب جب تم سرکشی کرو گے تب تب ہم کچھ بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے چنانچہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا اور بنی اسرائیل نے سرکشی مچائی باسنا علیکم کو عبادت علی باس شدید انفجاس و خلالت دیا کچھ بندے بھیجے ہم نے انہوں نے تحس نہس کر دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی تباہ و برباد کر دی مخت نصر ستر سال تک بنی اسرائیل اسی حال میں رہے سب بستیاں اجڑ گئیں اور تباہ و برباد ہو گئے کو کسی کو پکڑ کے لے گیا کسی کو مار دیا کسی کو قتل کر دیا تمالکمل کر رہا تھا علی پھر کچھ احوال میں بہتری آئی امدنا کمبیا امبالم <و بڈین> مال اتا ہوئے بیٹے اولاد اتا ہوئی اور نفر تعداد میں اضافہ ہوا اللہ نے انا آسنتم انا چلو گے ہم بھی ٹھیک چلیں گے الٹے کام کرو گے نہ تو یاد رکھنا تم اپنے ہی خلاف کرو گے ہمارا کیا نقصان کرو گے فیضا جا وعد الافر جب دوسری دفعہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا جس وقت میں بنی اسراہیل نے دوبارہ سرکشی مچائی لی ولی خل المسد کما دخل ولامرہ دوبارہ سے اللہ کے کچھ بندے آئے اور انہوں نے اسی طرح ان کو تباہ و برباد کیا قتل و قارت مچائی اور مسجد میں داخل ہو گئے جیسے پہلی مرتبہ بیت المقدس میں داخل ہو کے انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا تھا کہا جاتا ہے یہ اس وقت میں پیش آیا واقعہ جب حضرت عیصع السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ولی ساحل یہود نے مشرقین کے ساتھ مل کر حضرت عیصہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اب جو منصوبہ ساز تھے ان کی بستیوں کو اللہ تعالی نے اجار دیا اور تباہ و برباد فرما دیا اور یہ اس وعدے کی طرف اشارہ آگے اللہ فرما جے اساربکم یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے تم پر رحم کیا ہے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا ویندنا اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکتیں کی تو ہم بھی دوبارہ وہی سلوک کریں گے اللہ اکبر آگے اللہ قرآن مجید اور ہدایت کے رستے دکھانے کا تذکرہ اساب ایمان کی بشارت ان نہاضل قرآن اگر کوئی ہدایت کا رستہ پانا چاہتا ہے تو صرف اور صرف قرآن ہی ہے جو ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے باقی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں وہ اپنی مرضیوں اور خواہشات کے مطابق لوگوں نے بنا لی ہیں وہاں سے ہدایت کا رستہ نہیں معلوم ہوگا وہ دلسان عبشردعا بخیر رقوع نمبر دو میں فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے فوری عذاب کا مطالبہ کرتا ہے آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں جلد بازی کی جائے اپنے وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ سب کچھ سکھا دیں گے اگر اللہ فرما دے انسانِنَ فِي ایک تو ہم کیمرے لگاتے ہیں نا سوسائٹی میں مسجدوں میں ادھر ادھر, ادھر ایک اللہ نے بھی کیمرے لگا رکھے ہیں خدائی سی سی ٹی وی کیمرے انسان نہ ہوتا ارافی گردن میں اللہ نے ایڈجسٹ کر دی ہے فی یہ الگ نہیں ہو سکتا نہ اس کا ریزلٹ غلط ہوتا ہے اور نہ یہ بند ہوتا ہے پاور ہاؤس کے ساتھ اس کا کنیکشن برقرار رہتا ہے ہمیشہ اور سارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے من لہو القیامت کتاب ہو قیامت کے دن میں اپنے انداز میں کہتا ہوں اللہ تعالی سافٹ ویئر لگائیں گے اس چپ کے ساتھ اور ساری چیزیں ویڈیو بن کے سامنے آ جائیں گی تو ہی کھڑا ہے نا اور تو کوئی نہیں ہے دیکھے گا کتاب القاہ منشورا اللہ کہیں گے کتاب کا پڑھو مطلب یہ تحریری بھی ہوگا اور ویژول بھی ہوگا ساری چیزیں کفا بنفسی سکھل یوم کا حسی آج اپنے خلاف گواہی کے لیے تیری ذات کافی ہے انسان منکر نہیں ہو سکتا ہدایت کا فائدہ انسان کو اپنی ذات کے لیے ہے اور گمراہی کا وبال بھی اسی کے لیے ہے منکانہ یرید العاجلہ آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا جو دنیا کے طالب ہیں اور اللہ سے بس دنیا دنیا دنیا مانگتے رہتے ہیں اجل نہ لہو ہم دے دیتے ہیں انہیں دنیا ماں نشا جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں ضروری نہیں جتنی وہ چاہے اتنی مل جائے لمن جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں ضروری نہیں جو مانگے وہ اسے دیتے ہیں سما جاننا لاہو جہنم ایسا طالب جہنم ایسا طالب دنیا چونکہ آخرت میں بہتری کا طالب نہیں ہوتا تو جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے یہ اسلحہ مضموح ہو من اراد اور جو طالب آخرت بن کر شرطیں پوری کرے اللہ نے دو شرطیں ذکر کی ہیں مؤمن ایک یہ کہ جد و جہد اور کوشش کرے دوسری شرط و مومن اس کے اندر ایمان ہو فلاکان مشکورہ اس کی کوشش قابل قدر ہے تو صرف اللہ سے دنیا کا سوال نہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کلائمن دنیا اللہ سب کو دیتی ہے ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی لیکن آخرت میں اللہ تعالی فضیلت اور رحم فضل و کرم صرف اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے ولل آخرت و اکبر و درجات اور آخرت ہی اصل میں ایسی چیز ہے جس سے درجے معلوم ہوں گے اور فضیلتیں ملیں گی دنیا کی فضیلتیں اور درجے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ اکبر رقوع نمبر تین میں اللہ رب العزت نے اور رکوع نمبر چار میں لی ایک اسلامی طرز معاشرت کے خد دخال اور اصول بیان فرمائے کیا وقزہ رب کا اللہ تعبد سب سے بنیادی اصول یہ ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید پر ہونی چاہیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے توحید پر مبنی معاشرہ بھل والدین یشانہ والدین کے ساتھ سُس نے سلوک یہ اسلامی معاشرے کا تر امتیاز ہے والدین ان کی قدر ان کا احترام اگر وہ بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو ڈانٹو مت چھڑکو نہ نہیں اور ان کو پیار اور محبت سے مخاطب کرو اور ان کے ساری و آجی کے ساتھ جھک کر کے رہو اور دعا کرتے رہو رب ربر رحما کمان سنیلا اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور میرے ساتھ شفقت کا سلوک کیا یہ اسلامی معاشرے کا ادب ہے یہ باہر کہیں اور نہیں ہے یہ غیر مسلم معاشروں میں نہیں ہے وہاں جب بندہ بوڑھا ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑاؤں اور آج مسلمانوں میں بھی یہ رسم چلتی آ رہی ہے اور یہ روایت بنتی جا رہی ہے حالانکہ گھروں کے اندر بزرگ ہوں تو رحمت ہوتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ اسلامی معاشرے کا ادب ہے لیکن غیروں کی تقلید میں ہم بھی اپنے رویوں کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی معاشرتی اقدار کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہاں تزل قربا حقو المسکین وبن صبیر قریبی رشتے داروں کو ان کا حق ادا کرو مسکینوں کو یتیموں کو مسافروں کو ونا تو بذر تبزیرہ فضول خرچی مت کرو ان المبزرین قانو اقوام ش یاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں دو لفظے ہیں قرآن میں ایک ہے تبزیر اور ایک ہے اصراف دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اسراف اسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہزار میں پوری ہو سکتی ہے ہے وہ ضرورت کا کام لیکن ہزار میں پوری ہو سکتی ہے آپ وہاں خام خواہ پانچ ہزار اڑا دیں تو یہ اسراف ہے اور تبذیر یہ ہے کہ جو ضرورت ہی نہیں ہے خام خواہ فضول کام ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہاں پر انسان اڑا رہا جیسے کسی کے پاس دولت زیادہ آ جائے تو وہ غلط مجالس میں اور غلط مقامات میں غلط لوگوں کے اوپر اڑائے یہ تبذیر ہے اللہ نے تبذیر کو کہا ہے ان المبذرین اقانو اخوان الشیاطین یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو تبذیر کرنے والے ہاں اسراف سے ویسے روکا ہے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو اسراف مت کرو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں تبذیر کو کہا ہے کہ یہ یہ تبزیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں مقان شیطان الربی کپورہ اب اللہ نے یہ جوڑ کر ملا کر دونوں باتوں کو کہا ہے غریبوں کا خیال یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک اور فقراء اور مساکین کو دینا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو مبذر ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں اب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں جہاں فضول خرچی کے مواقع ہوتے ہیں وہاں ہم لاکھوں لوٹا دیتے ہیں ہماری شادیوں پہ کیا ہوتا ہے ہماری خوشیوں کے مواقع پہ کیا ہوتا ہے اور جہاں کسی غریب کو پتہ چل جائے سو روپیہ دے دے یہ ہمارا حال ہے اللہ نے ان دونوں باتوں کو ملا کر ذکر کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اسلامی معاشرہ تو یہ ہے تم دیکھ لو کہ تم کس میں یار پر پورے اترتے ہو ولا جال مغلول اپنے ہاتھ کو بند بھی نہ کرو اور کھلا بھی نہ چھوڑ دو بلکہ میانہ روی اور اعتدال اختیار کرو اللہ ہی رزق کو پھیلاتے ہیں اور اللہ ہی رزق قتل کرتے ہیں اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں اللہ اکبر آج کل بچوں کو اس طرح تو نہیں قتل کرتے لیکن بچوں کے متعلق یہ سلسلہ ضرور ہے کہ بچے اگر زیادہ ہوگئے تو کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے کہاں سے یہ تصور ضرور ہے قرآن اس تصور کو سپورٹ نہیں کرتا ہمارے استاذ جن سے ہم نے پاک کی تفصیل پڑھی امام علیہ سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب سفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مدنی کے شاکر تھے وہ فرمایا کرتے تھے منصوبہ بندی کرنے والوں کو آنے والے بچے کا پیٹ اور منہ نظر آتا ہے ہاتھ اور پاؤں پاؤنی نظر آتے ہیں. یہ کرے گا بھی کچھ آگے چل کے تو یہ ان لوگوں کا تصور ہے خیال ہے یہ ہمارا اسلامی اسلامی معاشرے کا تصور اور خیال نہیں ہے اچھا جی اس بارے میں میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں یہ پوری آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا بھی اور آخرت بھی اولاد فائدہ مند ہونی چاہیے انسان خود بھی فائدہ مند ہو دنیا اور آخرت کی بلائی کو سوچے اور بچوں کے متعلق بھی ایک بچہ ہے اس کو اس کے باپ نے لکھایا ہے پڑھایا ہے اس کو نوکری لگوا دیا یا اس کو باہر بھیج دیا کہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں ہے وہ روزے کی طرف نہیں ہے وہ ایمان بھی اب اس کا ڈاماڈول ہو رہا ہے پتہ نہیں اب اس کی کیا کنڈیشن ہو مگر یہ کہ اپنے گھر میں خوشباش ہے کیا یہ کہیں اس زمرے میں تو نہیں آئے گا جو اللہ نے کہا ہے ولا تختلو اولاد اپنی اولاد کو قتل مت کرو اگر اس کا ایمان چلا گیا ہے تو یہ اس کو قتل کرنے سے بڑا جرم ہے اگر اس کو ویسے قتل کر دیا ہے نا خدا نخواستہ تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اور اگر اس کو دین سے غافل رکھا اور ایمان کی محنت سے اس کو محروم رکھا تو وہ و جان بنے گا آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت و رہنمائی نصیب فرمائے ولا تخت النب صحیح حرم اللہ اللہ بالحق کسی کو ناحق قتل مت کرو یتیم کا مال مت کھاؤ اپنے آہد کو نبھاؤ ناپتول میں کمی مت کرو ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کے پیچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے کان اپنے دل اپنی نگاہوں ہر ایک کو حفاظت سے رکھو ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا کہاں استعمال کیا تھا انہیں اکڑ کر مت چلو تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو پہاڑ جتنے اونچے بھی نہیں ہو سکتے ہو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے ظاہم اماں و اللہ کہتے ہیں یہی حکمت کی باتیں ہیں اور اسی پر ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اگے اللہ رب العثت نے قرآن مجید میں دلائل قدرت کو ذکر فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کو مختلف انداز اور تعبیرات سے ذکر فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے حساب سے جو لوگ اپنی اصلاح اور فکر آخرت سے غافل ہوتے ہیں وہ اصل میں حق سے وہ وہ اصل میں محروم ہیں بے نصیب ہیں اور غفلت کے پردے ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محفوظ ہیں ہمارے دل کے اوپر کسی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی لیکن اللہ نے ایک ہی ڈال دیا ہے اور وہ محروم القسمت بنا دیے گئے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیے جانے اور دوبارہ پیدائش قیامت کا بکو اس کی دلیل ذکر فرماتے سلط اللہ رحم الرحیم سورہ بنی اسرائیل رقو نمبر چھ میں اللہ فرماتے ہیں وکل عبادی یقول اللطی یا آسن جب گفتگو ہوا کرے کسی بھی شخص سے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو گفتگو کا اسلوب انتہائی مناسب ہونا ضروری ہے ورنہ فائدہ کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہے ان نہ شیطان ضخبئی نہ شیطان بیچ میں آ کر لڑائی ڈلوانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اس لیے از حد کوشش کی جائے کہ میری گفتگو کا اسلوب عمدہ طریقہ کار بہتر تاکہ فائدہ ملے فرماتے ہیں خلد الزین زامت مندون ہی فلام لکو نقش فضر الران کم والا تحویلہ آیت نمبر چھپن میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تمہاری مدد کے لیے کیا آنا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ اپنے سے کسی نقصان کو دور نہیں کر سکتے تمہارے نقصان کو کیسے ختم کریں گے لائم لکو نقش فضل الرانکم والا تحویلہ اللہ اکلزین یدڑنا اگر وہ نیک لوگ ہیں جن کو تم پکار رہے ہو تو وہ تو خود رب پر پکار رہے ہیں اللہ یہ دڑون یب تبونا اللہ رب اللہ وہ اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں ائی ہو مکرب ورجون رحمت و ہمیشہ ان کی کوشش رہتی ہے ہمیں قرب اللہ نصیب ہو جائے اللہ کی رحمت کی امید میں رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں تم یہاں بیٹھ کے مدد کے لیے پکار رہے اس حایت کو موجودہ حالات پر منتخب کریں بہت سارے ایسے ہمارے دوست بھائی ساتھی اللہ کے نیک بندوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں کیا اس اللہ کے بندے کو پتا ہے کہ یہ مدد کے لیے پکار رہا ہے کیا وہ اللہ کا بندہ اس کی مدد کرنے کے لیے آ جائے گا اور قرآن کی شاید کے مطابق وہ خود بھی قرب الہی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرب عطا کر دے اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالی عطا فرما دے پر امید رہتے ہیں وہ اس بارے میں ہیں اور تم اپنی مدد کے لیے انہیں پکار رہے ہیں آیت نمبر 57 سیون آیت نمبر 56 آیت نمبر 57 اسی بات کو ہمارے خطیب صاحب بڑے مؤثر خوبصورت انداز میں بیان کریں کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کے پسینے سے خوشبو مہکتی ہے جن کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہتے ہیں جن کو درخت بھی جھک کر سلام کرتے ہیں میں نے سوچا ایسی عظیم ہستی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے میں جاتا ہوں ان کے پاس جا کر جھک کر ان کے آگے سجدہ ریز ہو کر ان کا احترام اور تقدس بجا لاتا ہوں میں جب گیا تو وہ کسی اور کے وہ اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو میں نے کہا میں بھی اس کے آگے جھکتا ہوں جن کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں یہ دہونگونسی اللہ کے ولیوں کی تعلیم بھی یہی ہے اللہ کے نبیوں کا طریقہ بھی یہی ہے انہوں نے رب کے آگے جھکنا سکھایا ہے حضرت نور علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے سب نبیوں کی دعائیں قرآن میں ہیں. کس کو پکار رہے ہیں مشکل مقدم اللہ ولاقٔ کا رینا کلفت الناس و شجرۃ الملان قرآن مجید کے متعلق سوالات کرتے تھے ان کے جوابات یہ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا ان کا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا شدرت زکوم تھوڑ کا درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے اس پر کافروں نے سوال کیا جہنم تو آگ ہے وہاں اور آگ میں بھلا کوئی درخت رہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتی دیتے آگ کس نے بنائی ہے اللہ نے درخت کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے تو رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آگ اس درخت کے مناسب کر دے اور درخت کو اس کے مطابق کر دے جو جہنم میں جس رب نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالی کے معجزات پر انہیں یقین نہیں ہے اس وجہ سے یہ سوالات کرتے انکارا اور شیطان کے متعلق ایک جملہ آیات میں ذکر ہوا ہے آیت نمبر باسٹھ میں شیطان نے یہ کہا لا آشتنی کنّیت ہو اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جانور کے جبڑوں میں رسی ڈال کر لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کنٹرول کر لینا شیطان نے یہ کہا ہے اللہ کیا میں انسانوں کے جبڑوں میں لگام ڈال کر رسی اس کی اپنے پاس رکھے ان کے اوپر مکمل قابو کرنے کی کوشش کر آگے اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو تیرے کنٹرول میں آتا ہے وہ اپنی مرضی سے جائے گا تیرے تیری طرف چلا جائے تو کر لیں لیکن میرے نیک بندوں کے اوپر تیرا کوئی بس اور اختیار نہیں چلے گا ان عبادی علی سلطان اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں جب ان کی کشتی ہجکولے کھاتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور باہر آ کر غیروں کو اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں باہر آ کے مطمئن ہو گئے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا کیا دنسا نہیں سکتے تمہیں اللہ کیا آسمان سے پتھر نہیں برس سکتے تمہارے, تمہارے اوپر کیا سمندر میں تم نے دوبارہ نہیں جانا دوبارہ سفر نہیں کرنا تم نے یہ فی تارہ دن کیا دوبارہ نہیں ہوا کے ہج کو تمہاری کشتی کو تھپیڑے لگا سکتے فیوغرے کا کم تمہارے کفر کے سبب سے اللہ تمہیں دوبارہ غرق نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ اللہ ہی کو ہر حال میں مدد کے لیے پکارنا چاہیے وہی حاجت روا مشکل خوشا ہے ولاق کرمنا بنی آدم اللہ کہتے ہم نے تو تمہیں بڑی عزت دی تھی سنبھالی نہیں گئی والد کرمنا بنی آدم یہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے اس کو سب سے خوبصورت مخلوق بنایا اللہ نے اسے مسجود ملائب بنایا اللہ نے سمندر کو اس کے لیے مسخر کر دیا دریاؤں کو ہواؤں کو بحر و بر کو پاکیزہ رزق عطا کیے جیسے مزے سے انسان زندگی گزارتا ہے کیا کوئی اور جانور ہے اتنے مزے سے زندگی گزار رہا ہو وہ فضل نہ ہو مالا کثیر میں من خلق لیکن پھر بھی انسان اپنی فضیلت کو گوا رہا ہے فضیلت اس میں ہے کہ ساری دنیا اس کے آگے جھک رہی ہے اور اس کے لیے فائدہ اور کام میں لگی ہوئی ہے اور یہ صرف اپنے رب کے آگے جھکے اور اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کرے آگے اللہ تعالیٰ نے رکو نمبر آٹھ میں ان لوگوں کے احوال کا تذکرہ فرمایا کہ جو غلط رخ پر جانے والے اور ان کے پیچھے کچھ لوگ بھی اور کچھ ایسے بھی کہ جو صحیح جانے رستے پر گامزن اور ان کے متبرین بھی ہر شخص اللہ کے پاس حاضر ہوگا بھی امام ہی امام کا مطلب نامہ اعمال بھی کیا جاتا ہے اور امام کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کے پیچھے دنیا میں چلتا رہا قیامت کے دن اسی کے لشکر میں شامل ہوگا اور اسی کے ساتھ جائے گا اگر وہ جنت میں جا رہا ہے تو یہ بھی ادھر جا رہا ہے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو یہ بھی جا رہا ہے اللہ اکبر و ان کاد لیف تین قانضی و حنہ علیہ کا یہ بڑی جو ہے وہ ان آیات مبارکہ میں مضمون بڑا سخت ذکر ہوا ہے فرمایا یہ <coughs> لوگ آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ذرا قرآن میں ترمیم کر لیں تھوڑی سی اس میں جو سخت سخت باتیں ہیں وہ تبدیل کر لیں لفتر علی نا خیرہ تاکہ کچھ اور باتیں آپ میرے ذمے لگا دیں جو قرآن میں نہیں وہ کا خلیلہ پھر یہ آپ کے دوست بن جائیں گے عزل ازخ ناک کا ولولان سبت کا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقت قطر شعین تو آپ کے دل میں ان کی طرف میلان کا احساس آ سکتا تھا اللہ کا ذیف و ضیف الماد وہ بڑا عجیب مرحلہ ہوتا سخت مرحلہ ہوتا کہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا آخرت کا عذاب بھی منتظر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کی طرف مائر نہیں ہو سکتے لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں لفظوں میں مخاطب آپ ہیں لیکن مراد میں مخاطب پوری امت ہے سم اللہ تعیط اللہ قلینہ تو قرآن مجید کے حقائق کو کھول کھول کر بیان کرنا اور اس پر مکمل عمل کرنا اللہ کو یہ مطلوب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں رکو نمبر نو میں اکملاۃ علیہ دلو کی شمس نماز نمازوں کے اوقات اور بر وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام خاص طور پہ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت ان نق قرآن الفجری کا فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت تلاوت سنتے ہیں بعض نے اس سے کے وقت بھی کراط مرادی ہے بعض نے فجر کے وقت کی کراعت اس لیے فجر کی نماز میں تھوڑی سی کراعت لمبی ہوتی ہے مجھے ابھی نماز سے پہلے ایک بات یاد آ گئی یہاں ہمارے نمازی ہی ساتھی ہیں مجھے پکڑ کے کہہ دیں وہ کل ہم نے اعلان کیا تھا مغرب کے وقت دو دعائیں کروائی تھی دو دعائیں کرو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق تھا فرما ماشاء اللہ صبح فجر میں کچھ ساتھی آئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو بول فرما لیا تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک ساتھی جاتے ہوئے کہہ کر گیا ہے کہ کاری صاحب کو کہیں ذرا فجر میں کے ساتھ کراد کے کیا میں کہہ ان پر فجر کانا مشہور فجر کے وقت کیرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو مجھے میں اس ساتھی کو بھی اور باقی تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور سب ساتھیوں کو قرآن کی اتنی محبت عطا کر دے جتنی میرے دوستوں کو فیس بک کے ساتھ ہے جتنی ٹک ٹاک کے ساتھ ہے دیکھیں گے ٹائم پندرہ منٹ کا ہے چلو پندرہ منٹ ذرا نیٹ یوز کر لیں ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا پتہ نہیں چلے گا ہے ٹائم گزر گھر والے کہیں گے چھاڑ دو روٹی ٹھنڈی ہو گئی چائے ٹھنڈی ہو گی. اتنی محبت جب قرآن سے جائے تو ہم کامیاب ہیں اللہ میں کامیابی نصیب ویسے درمیان بات یہاں فتحجد بھی نافلّہ کا آسا بات رب کا مقامہ محمود اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے تحجد کا اہتمام کیجیے اور یہ آپ کے لیے نفل اور باز نفل کا معنی فرمایا کہ اضافی نماز ہے فرض نماز ہے آپ کے لیے عام محمد کے لیے نفل ہے تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے رب کا مقام محمود اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود کا مرتبہ عطا کرے وہ صرف ایک ہی مقام ہے حضور نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ مجھے ہی ادا کریں گے مقام شفات ہے تو جو تحجد کی نماز پڑھے گا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود پہ تحجد کی وجہ سے پہنچے ہیں تو یہ تحج پڑھنے والا امتی حضور کی شفاعت سے فیض عام نہیں ہوگا ایسا باسکرب کا, کا مقام محمود ہے پھر ایک دعا تلقین کی گئی مکہ مکرمہ سے جب آپ نکل رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف اس وقت کی دعا ہے ربی ادخلنی مدخل صدقی ماخرجنی مخرج صدقی میرا نکلنا بھی سچائی والا اور باعث سے برکت ہو وہاں جانا بھی سچائی والا باعث سے برکت ہو اور مجھے ایسی ایسا کنٹرول عطا فرما جس میں تیری مدد شامل ہو پھر ایک اور دعا بھی وقل جال حق و زحق البات یہاں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو گراتے ہوئے پڑھی جا الحق وضاحق الباطل حق آ اور باطل کی جان نکل گئی اور باطل ہے ہی پست ہونے کے لیے رسوا ہونے کے لیے قرآن مجید کے شفا ہونے کا ذکر فرمایا مومنین کے لیے رحمت کا سبب ہے لیکن انسان بڑی خود غرضی میں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے لیکن شکر ادا کرتے ہوئے اپنے پہلو کو بدل لیتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے رقو نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا یہ سلون کا ان روح کل روح ربی مشرقین یہود سے چند سوالات پوچھ کر آئے تھے دو سوالوں کا جواب اگلی صورت میں ہے ایک سوال کا جواب یہاں پر ہے اچھا بتائیے کہ روح کیا ہے یہ سلون انسان جسم اور اس کے اندر روح سب کو یہ تو پتا چل جاتا ہے روح ہے بندہ فوت ہو جائے کہتے ہیں روح نکل گئی ہے روح ہے کیا آج تک کوئی سائنسدان کوئی ڈاکٹر روح کی ڈیفینیشن نہیں کر سکا بڑے دعوے والے آئے تھا. لیکن بتاؤ روح کی ڈیفینیشن کرو کیا ہے ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہو جائے اور وہ اسی کے اوپر منتبک پر سا دے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کرو حضرت شاہ ولی اللہ محت الجرۃ اللہ البالغ جو علم اسرار دین شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے میں فرماتے کہ تو میں صرف ایک مثال سے اس کی توسیع کر سکتا ہوں حقیقت نہیں بتا سکتا کیونکہ اللہ نے بھی اس کے جواب میں یہ کہا ہے آپ ان کو کہہ دو رو, ار روح من عمری ربی روح اللہ کا ایک حکم ہے وما ہوتی تم من علم اللہ خلی تمہیں اتنا بھی علم نہیں حاصل ہوا بہت ہی تھوڑا ہے تمہارے پاس جو علم ہے فرمائے اس کی مثال یوں ہی ہے گلاب کا پھول اس پھول کی پتی اس پتی کے اندر خوشبو ہوتی ہے نا گلاب کے پھول کے اندر خوشبو گلاب کی خوشبو کو سونگ کر تو بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ خوشبو ہے لیکن اس خوشبو کی کوئی ڈیفینیشن کر سکتا ہے کر کے دکھا سونگھے بغیر اس خوشبو کی ایسی تعریف کرو جس سے وہ تعریف باقی خوشبوؤں سے ممتاز ہو جائے ہے ہی نہیں <laughs> فرمایا روح کی بھی یہی مثال ہے روح کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا دیکھ کے بتا سکتا اس کے اندر روح ہے اس کے اندر روح نہیں ہے لیکن ہے کیا اللہ کہتے اللہ اکبر قرآن مجید کے عظیم معجزہ کا ذکر فرمایا فرمایا انسان جن سارے اکٹھے ہو کر اس جیسا بنا کے لے کے آئے آپس میں مدد اور تعاون کرے ایک دوسرے کی نہیں بنا کے لا سکتے مان لو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے چند ایک مطالبوں کا تذکرہ کر کے اس کا جواب دیا آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے آپ زمین سے چشمے پھوڑ کر نکال دیں یا آپ کا کوئی باغ بن جائے انگوروں کا باغ کھجوروں کا باغ اور بیچ بیچ میں نہریں نکل آئیں یا آسمان ہمارے اوپر گرا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا اللہ ہمارے سامنے آ جائے فرشتے کے سامنے آ کہیں کہ یہ ہمارا نبی اویا کنا لکبایت من زخرف یہ سونے کا گھر بن جائے اپ کا او ترقف السما یہ ہمارے سامنے سامنے اپ اسمانوں کے اوپر چڑھے ہم صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے خالی ہاتھ جائیں نیچے سے اور اوپر سے کتاب لے کے آئیں یہ مطالبے کیے ہوئے رکو نمبر 10 میں یہ مطالبے ہیں ایت نمبر 93 92 قل سبحان ربي هل کنت الا بشرا رسول اپ ان کو کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے اللہ نے مجھے انسانوں میں سے رسول بنا کر کے بھیجا ہے یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں یہ میرے رب کے اختیار میں ہیں وہ چاہے تو دکھا دیں نہ چاہے تو نہ دکھائے اللہ اکبر فرمایا اگر فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہوتے تو پھر فرشتہ رسول بھیجتے للہ علیہ مل اکر رسول آ لیکن انسانوں کی طرف اگر فرشتہ رسول بھیجتے تو وہ کہتے تم تو کھاتے پیتے نہیں ہو تم تو حکم پر عمل کر سکتے ہو ہمارے لیے عمل کرنا احسان نہیں کسی بات پر بھی یہ ٹھہرتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی بات بیچ میں سے ضرور نکالتا ہے اصل میں اس کا دل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آگے فرمائے اس رکو نمبر گیارہ کے آخر میں کل آپ ان کو کہہ دیجیے لوگ و قانسان کتورہ کا مطلب ہوتا ہے بخیل کنجوز یہ اصل میں یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو کوئی سردار بڑے مرتبے والا دولت والا عزت والا جائیداد والا وہ سردار ہونا چاہیے تھا لولا الحمد اللہ حاض القرآن والا رج المن القريت نظیم طائف کا سردار یا مكہ کا سردار نبى ہوتا تو لوگ بات بھی تو مان لیتے اس کی تو اللہ تعالى کہتے ہیں رحمت کے خزانے میرے پاس ہیں میں نے تم سے مشورہ کر کے کسی کو تقسیم نہیں کرنے اگر بال تمہارے اختیار میں یہ خزانے ہوتے کہ نبی كس کو بنانا ہے مال كس كو ہے رزق كس كو ہے تمہارے پاس ہوتے تو عز اللہ عم تم تم سانپ بن کے بیٹھ جاتے روک لیتے کسی کو دیتے ہی نہ کیونکہ انسان بڑا بخیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل رقو نمبر بارہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی بیشت اور قوم موسی فرعون اور قوم فراؤن کی جانب ان کے بھیجے جانے کا ذکر فرماتے ہیں مصلِ السلاۃ والسلام کو مختلف معجزات عطا کیے گئے نو نشانات کا ذکر ان آیات میں ہے بنی اسرائیل کو انہوں نے نشانات دیکھ کر دکھا کر سمجھایا مگر ان کا جواب فرعون کو فرعون کی قوم کو بھی سمجھایا فرعون کا اور اس کی قوم کا جواب آگے سے یہ تھا انی نیلاز یا سا مسکورا تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے اور یہ نشانات بھی جادو ہی کی ہے۔ قسم ہیں مثالی صلاحت نے انہیں سمجھایا اللہ کی طرف سے یہ معجزات ہیں نشانات ہیں لیکن وہ ماننے کی طرف نہ آئے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد بات فرما دیا جتنا بھی کم لفیفہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر ان نو نشانات کی تفصیل یہ بتلائی اور صلی اللہ جرات الطفان جراعت ممل پانچے نشان تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بھیجا اور ٹڈی دل کو بھیجا جو ان کی فصلوں کو تباہ کیا انہوں نے زفادے مینڈکوں مینڈک آئے ان کے برتنوں میں مینڈک ان کے گھروں میں مینڈک کثرت کے ساتھ دم خون بن جاتا تھا پانی رکھا ہوا ہے خون بن جاتا تھا دودھ رکھا ہوا ہے خون بن جاتا تھا طوفان کمل اسی طرح گھن کے کیڑے بازنے نے کی صورت میں بھی اس کا ترجمہ ذکر کیا کثرت کے ساتھ ان کے وہ ہو گئی پھر اسی طرح تم سے اموال مالوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا سینین تحت سالی اور اسی طرح اصا اور ید بیساں تو یہ متعدد نشانات دیگر مقامات پر ان کی تفصیل بھی ذکر ہے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا و بالحق ازلنا و بالحق قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبشر اور نذیر بنا کر آپ کو قرآن عطا فرما کے بھیجا اور آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر قرآن نازل فرماتے ہیں اور اس میں بڑی حکمتیں اور فائدے ہیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سناتے ہیں آپ موقع اور محل کی مناسبت سے قرآن آیات نازل ہوتی ہیں تو واقعی کی تصدیق دل میں آتی ہے اور ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے صفاتی ناموں رحمان کے ساتھ اللہ کی صفات کو بیان فرماتے اور انہیں دعوت حق دیتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں کہتے ہو ایک اللہ ہے اور تم خود جو ہے نا وہ دو دو نام لیتے ہو اللہ رحمان حالانکہ رحمان کوئی الگ تھوڑا ہے وہ تو اس کا صفاتی نام ہے اللہ تعالی نے جواب دیا کو رحمان اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو فلاح السما الحسن سب اس کے صفاتی بہترین نام ہیں صورت القحف کہف غار کو کہتے ہیں اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے واقعہ کا ذکر کیا ہے جو توحید پرستی پر جم گئے اور بد پرستوں کے خلاف بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے نعرہ حق لگایا ہم تمہارے شرک اور کفر سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم توحید کے اوپر آئے اور جس غار میں جا کر وہ ٹھہرے اس عربی زبان میں غار کو کہف کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا بھی ذکر کیا ہے اس غار کا بھی ذکر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی توحید پر جم جائے اور کفر اور شرک کی تردید کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ ملیہ اعلیٰ میں بھی اس کے تذکرے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہاں ہمارے نوجوانوں کو مردوں کو خواتین کو بزرگوں کو سب کو استقامت دین پر توحید پر نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے گئے تھے اور یہ سوال اصل میں یہود کی طرف سے تھے مشرک پوچھ کے آئے تھے سے ایک سوال روح کے متعلق تھا اور ایک سوال کے بارے میں تھا یہود نے کہا ان سے پوچھو اصاب کاف کا واقعہ کیا ہے وہ نوجوان کون تھے کیا ہے ان کا واقعہ جو غار میں چلے گئے اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ یہ پوچھو مشرق اور مغرب کا سفر کرنے والا بادشاہ کون تھا اور اس کے کیا حالات ہیں ذل کر تو پہلے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوات میں یہ سلون کانحل ربی اور دوسرے دو سوالوں کا جواب اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بھی ذکر ہے پندرہویں پارے کے آخر میں سورہ کہاف میں اس صورت کی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے کا بڑا اہتمام اکابرین کے ہاں رہا ہے خاص طور پر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کی بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے دجال جال سے حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہے اس کے کی آیات کیونکہ اس میں بھی ثابت قدمی کا ذکر ہے نوجوان جب بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے نا پکا مضبوط تو ساری شیطانی طاقتیں اس کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں ایک بات بڑے پتے کی بتاتا ہوں بعض دفعہ جنات چمٹ جاتے ہیں نا جن جاتا ہے کسی کے اندر آ جاتا ہے کسی کو تنگ کرتا ہے انسان مضبوط ہو جائے اور مضبوطی کے ساتھ آیت السی پڑھ کے دل جم جما کر مضبوطی کے ساتھ تل کرسی پڑھ کے دم کرے جن ڈیر ہو جائے گا لیکن جم کر پڑیں گے یہ نہیں کہ پڑھتے ہوئے اسے بھی ڈر لگ رہا ہو یہ نہیں مضبوطی کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا یہ انسان توحید پر استقامت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھے گا اتنا اللہ تعالی شیاتی کو کمزور اور ڈھیر کر دیتے ہیں تجال بھی اسی وجہ سے ڈھیر ہوگا اور اب جو حالات ہیں نا اس وقت اور آگے چل کر جو حالات آنے والے ہیں اس میں نجات صرف قرآن میں ہے جس کے سینے میں قرآن جو قرآن سے جڑا ہوا جو قرآن کو سمجھ رہا ہے جو قرآن کے پروگرام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے ورنہ دجال کے فتنے سے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے ہماس اور اسرائیل کے درمیان کچھ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ دجال کے ساتھ یہودی رابطے میں ہے دجال ان کو یہ نئی نئی ٹیکنیک سکھا رہا ہے یہ سوشل میڈیا یہ فلاں یہ فلاں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا یہ ان کو بے حیائی پہ لگانا یہ انسانی تخلیق اور اختراع نہیں ہے یہ شیطانی تخلیق اور اختراع ہے اور پوری دنیا کے اصحاب ایمان بچے بچیاں اس میں مبتلا ہو گئے اب بچے کا کون جس کے دل میں قرآن ہوتا اسی وجہ سے وہ حافظ ہیں سارے ہماس ہم کے غاروں میں اور وہ رنگوں میں قرآن ہی فص کر رہے ہیں قرآن کے حافظ قرآن سناتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کے ساتھ پھر حملہ ور ہو جاتے ہیں تو دفاع اور بچاؤ قرآن میں اللہ نے انہیں یہ سمجھ اور فہم عطا کر اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کے ساتھ چھوڑ دی اور وابستگی نصیب فرما تو صورت القحف پڑھنے اس کی اس کی یہ فضیلت ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرما الحمدللہ الذی انزل علی عبده کتاب ولم يجعل له تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں کوئی کیڑا پن نہیں چھوڑا ہر اعتبار سے سیدھا ہی سیدھا راستہ دکھا رہی ہے یہ کتاب اللہ اکبر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا سامان بشید بشارتی فضیلت شرک کی تدید کی گئی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دنیا کی زیب و زینت سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت وحدانیت کی طرف متوجہ اور اعمالِ صالحہ کے اوپر استقامت کی طرف ترغیب دی گئی متوجہ رہنے کے لیے ترغیب دی گئی اصحاب کہف اور رقیم کہف غار ہوتا ہے ان کو اصاب کہف اس لیے کہتے ہیں غار میں چلے گئے تھے رقیم اس غار کی تختی تھی رقیم کا مطلب ہوتا ہے تختی تو ان کے ناموں کی تختی لگا دی گئی تھی اس غار کے اوپر اس وجہ سے ان کو اصحاب اصحاب الرقیم کہا گیا عض اولفتیا یہ چند نوجوان تھے یہ عیسائیوں کے ہاں بھی بڑے معروف ہیں ان کی کتابوں میں سیون سلیپرز کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے فقال و اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنو بربیم یہ ایمان لائے وزید نہمودا ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا وربت نا اعلیٰ ہم نے ان کے دل کو جما دیا پوری بادشاہت ایک طرف ہے یہ ساتھ نوجوان کی طرف معلوم ہوا کہ نظام کو چیلنج نوجوان ہی کرتے ہیں لیکن اگر کھڑا ہو جائے تو دین پر توحید پر نوجوان پر محنت کی ضرورت ہے اس کام کھڑے ہو گئے فخالوں کہنے لگے رب نہ رب سما واتی ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے لن ددو امن دونوں ہی اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں پکاریں گے ورنہ یہ کی بات ہو جائے گی قوم والوں کو بھی سمجھایا اس وقت کا بادشاہ تھا دقانوس اس کا نام بتایا جاتا ہے شرک پرستی میں مبتلا تھا اس نے ان کو توحید پرستی سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی اور جبر کرنے مجبور کر کے اپنے شرک کی طرف لانے کا پروگرام بنایا انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے اور آبادی کو ہی چھوڑ کے ہم دور چلے جاتے ہیں چنانچہ وہ غار کی طرف چلے گئے اور غار میں جا کے آرام وقت تھکاوٹ تھی آرام کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو تاری فرما دیا اور غار کو اس طرح سے اس کی کیفیت ذکر فرمائی کہ غار میں ہوا بھی ان کو مل رہی ہے اور اپنے پہلو بھی تبدیل کر رہے ہیں زیادہ دیر تک پہلو زمین کے ساتھ متصل رہے تو زمین میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جسم کو کھا جاتی ہے وہ پہلو بدل رہے ہیں ذات تر و ذات الشمال ہوا بھی اندر آ جا رہی ہے سورج کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہیں بنتا آگے مزید ان کی احوال ذکر فرمائے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا باس نہ ہو لیا تصال آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنا عرصہ رہے کالا قائل و میں ایک کہتا ہے کالو لبسنا نہ یو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اور کتنا عرصہ رہے تھے آگے اللہ تعالیٰ خود ذکر فرماتے ہیں آگے آ رہا ہے سالوں گزر گئے انہیں لگ رہا ہے ایک دن یہ دن کا حصہ جب ہمیں قبر میں جانا ہے پڑھنا ہے سب اچھے اور نیک کمال کیے ہیں قبر کی راحت اور سکون میں یوں ہی محسوس ہوگا جیسے ابھی دنیا سے آئے تھے ابھی یہ حالات گزرے ہیں ابھی اگلے جہان کی طرف اور جنت کے رستے کی طرف ہونا اللہ ہمارے لیے یہ سب رستے آسان کرنا لیکن جب انہوں نے اپنے کچھ حالات دیکھے ہیں یہ بال اتنے بڑے ہوئے یہ فلاں یہ ناخوں نہیں, کہنے لگے ربکم رب بک کچھ پتہ نہیں چل رہا اللہ کو اس حال صحیح پتہ سے اب بھوک محسوس ہونے لگی کہتے ہیں کچھ پیسے ساتھ لے آئے تھے بے برقی چاندی کا سکہ اس وقت مربز تھا کہنے لگے کہ شہر کسی کو بھیجو اسے چاہیے کہ وہ اصکا تامن اس سے جا کے کھانا لے کے آئے جس کا کھانا پاک ہو کیونکہ بت پرستوں کی حکومت تھی تو وہ جانور بھی جو ذبح کرتے ہوں گے ایسے ہی ہوں گے بت پرستی والے تو حلال کھانا بڑا مشکل ہوگا فلیاتی ہوں بیرستمن ہوں وہاں سے کھانا لے کے آئے نرمی سے بات کرنا سختی سے بات نہ کرنا ولاوشیر نبی کو ماہدا کسی کو پتہ نہ چل جائے چھپانا اپنے آپ اگر پتہ چل گیا تو تمہیں سزا دیں گے دوبارہ اپنے مذہب پہ آنے پہ مجبور کریں گے اب ایک نوجوان آیا اور کھانے والے شخص کے پاس ہوٹل پہ گیا جا کے اس نے جب کرنسی پیش کی تو وہ سالوں پرانی کرنسی کہ کہاں سے آ گئے بھی تمہارے پاس کرنسی کہاں سے آئے وہاں سے ان کے احوال پر اطلاع ہو گئی اب حالات تبدیل ہو چکے تھے جب وہ غار میں آئے تھے اس وقت تو بت پرستوں کی حکومت تھی اور اب جب گئے ہیں تو تو ہی پرستوں کی حکومت اب ان کو پتہ چلا بادشاہ کے پاس ان کو لے اس پیغام دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس طرح سے ایک شخص ہے وہاں سے آیا ہے وہ آئے ان کے غار کے پاس آئے پھر اور اعزاز کیا گیا ان کا لنت خزن علیہ مسجد مسجد بنا دی وہاں اور وہیں پر پھر دوبارہ وہ آرام کرنے لگے اور وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا تو پہلے ان کے مخالف تھا معاشرہ اور لوگ اور اب ان کی عزت کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچے انسان کے عزت اور ذلت یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اللہ کے اختیار میں آج اگر لوگ مخالف ہیں تو کل اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو موافق فرما دیں گے انسان کو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے سیق الر رابع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ تین تھے چوتھا کتا پانچ تھے چھٹا کتا رجمم بالغیر یہ تکے بازی کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں وہ اقول و نسب کچھ کہیں گے ساتھ تھے وہ سامنے ہم کل ہم آٹھواں کتا اس کے بعد اللہ نے تکے بازی نہیں کہا رجم بلغیب نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے مجھے پتا ہے کتنے وہ ساتھ تھے اور آٹھواں کتا اس لیے کہ اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا رجم بلغیب اللہ اکبر آگے رکو نمبر چار میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سوال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں کل بتا دوں گا ان اللہ کہنا یاد نہیں رہا اب معاملہ مؤخر ہوتا چلا گیا وہی تو آ جواب تو مل گیا لیکن ساتھ ہدایات نہیں بالا تک آپ جب بھی کوئی کام کل کے متعلق کہیں تو ساتھ یہ ضرور کہہ دیں انشاءاللہ اللہ کیونکہ سارا اختیار کس کا ہے اللہ کا ہے وہ چاہے تو بتائے چاہے تو نہ بتائے ولبی سفی کافی لگے ولبی سفی کافی غار میں کتنا عرصہ رہے تین سو سال انداز دیکھیے ابھی بات پوری نہیں ہوئی سلاسا میاتن سنین تین سو سال تسا اس میں اضافہ کر لو نو اور اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا تین سو نو سال لیکن یہ قرآن کا انداز بھی موجزہ ہے مفسنی نے لکھا ہے کہ تین سو سال پہلے کہہ دیا اور بعد میں کہا وزداد التصا اس میں نو اور بڑھا لو کہ اگر انگریزی حساب سے حساب لگاؤ تو تین سو سال بنیں گے اگر شمسی حساب لگاؤ تو تین سو نو سال بنیں گے <laughs> پوچھنے والے جو تھے وہ شمسی حساب سے پوچھ رہے تھے بتانے والے کمری حساب سے بتا رہے تھے دونوں کی باتوں کی گنجائش نکل آئی اللہ یہ ہے قرآن آگے فقرائے صحابہ کی فضیلت ذکر فرمائی اور انہی کے ساتھ رہنے اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی بلا تادینہ کان ہوں جو چودھری اور مالدار متمول کہتے تھے آ کر کہ آپ ان کو ذرا ہٹا دیں تب ہم آپ کی مدرس میں آ جائیں گے فرمایا نہیں ان کو کہو آنا ہے بیٹھنا ہے انہی کے ساتھ بیٹھو بلا تادینہ کان ہوں آپ کی نگاہیں ان سے ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متجاوز نہ ہوں انہی کے ساتھ آپ کریں الرحمن الرحیم صورت القحف رکو نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ دو بھائیوں کی مثال ذکر فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں اور شکر رب کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب اللہ جو بھی نعمت ادا کرے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا چاہیے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مثلا رج ایک بھائی کے باغات تھے دو بہترین باغ انگور کے باغ اور اس میں باڑھ لگی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کے بیچ بیچ میں کھیت بھی تھے اور سدا بہار تھے اور کبھی اس میں پھل میں کمی نہیں ہوتی تھی درمیان میں نہریں گزرتی تھیں ایک دن وہ دوسرے بھائی سے کہنے لگا دوسرا بھائی دین نیکی ایمان و تقوی میں اس سے بڑھ کر تھا لیکن مال و دولت کے اعتبار سے اس سے کم تھا تو یہ اپنے دوسرے بھائی سے کہنے لگا اناثر ان و, و میں بڑا کامیاب ہوں آج بھی یہی ہوتا ہے اگر ایک کوئی نمازی بھائی یا کوئی نیک اور دین والا اس کے پاس دولت زیادہ نہیں ہے دوسرا نوکری جاب اور اچھی جگہ اس کی سیٹنگ ہو گئی بزنس کاروبار اور عموماً دنیا داری کے اندر پڑھ کے بندہ دین کی باتوں سے ذرا پیچھے چلا جاتا ہے کہتے ہیں انا اکثر عموماً معلوم ہوا آز و نفرا میرے پاس کیا ہے میرے پاس مال بھی زیادہ ہے میرے پاس نفری بھی زیادہ ہے میرے دیکھو کتنے ملازم نوکر چاکر اور اپنے باغ میں داخل ہوا بڑا اس کو اچھا لگنے لگا باغ لیکن ظالم تھا یہ شخص کہتے اس کے آگے کے جملے اس کے ظلم کا اظہار کرتے ہیں معذنت عزیت ابدا دیکھو نا یہ باغ بہار یہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے اور مجھے تو لگتا ہے یہ قیامت کی باتیں بھی ایسے ہی ہیں مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں معذن الات ایسے کہتے ہیں آج ٹپیکل باتیں ہیں یہ ایسی بلائی ردربید القیر اگر تیری بات مان بھی لے کہ قیامت آئے گی نہیں مجھے یہاں باغ ملا ہے مجھے اللہ کے پاس بھی باغ مل جائے گا خال الحو صاحب ہو یہ یہ اس نے کوئی یقین سے نہیں کہا تھا یہ اس کے اوپر ایک تنس تھا بھائی کے اوپر ایتھے بھی تیرے کوشش نہیں وہ بھی تو ہی خالی رہنا ہے تیری گال اگر مان لیے خال الہ صاحب ہو. اس کا بھائی کہنے لگا اس کو ساتھی کہنے لگا وہ وہ ہاویر وہ بھی گفتگو کر رہا تھا اس کی بات چیت کا جواب دے رہا تھا اللہ کا انکار مت کروں اپنی حقیقت میں غور فکر کرو نطفہ سے مٹی سے تمہیں پیدا کیا انسان بنایا اب تم اللہ کی نعمتوں کو انکار کر رہے ہو جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ماشا اللہ قوت اللہ بلّا یہ رب کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی طاقت اور تاثیر نہیں ہے اگر آج میرے پاس مال کم ہے بچے کم ہیں اللہ سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے بہتر مجھے باغ عطا کر دے اور یاد رکھ جو تیرے رویے ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں یُسلا علیہ السما تیرے باغ پر کوئی آفت آ سکتی ہے یہ تو چٹیل میدان بن جائے گا اگر تیرے ایسے رویے رہے اللہ کی ناشکری کرتا رہا یا اس کا پانی زمین میں گہرا چلا جائے تو کہاں سے پانی لگائے گا اپنے باغ کو ہی وقت آ گیا اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا باغ اس کا زمین پر اونندہ پڑا تھا وہ یقول افسوس مل رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہرا اللہ کہتے ہیں ولم تک اللہ وہ جو غیروں کو رب کا شریک مان کر ان سے مدد اور درخواست کرتے تھے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے چھڑانے کے لیے نہیں آیا نالکل سب اختیار اور کنٹرول اللہ کا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ان بھائیوں کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے پانی آسمان سے اتارا زمین میں گیا سرسبز و شاداب ہوئی پھل پھول نکلے اور بڑا خوبصورت نظر آنے لگی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ساری بھسم خاکستر رات بن گئی ہوائیں اڑا کر اس سبزے کو بکھیر رہی ہیں اور پھیلا رہی ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اولاد بڑے اچھے لگتے ہیں خوبصورت نظر آتے ہیں انسان ان کے اوپر بڑا اطراتا ہے لیکن واقعیا تو و خیر الند ربی کا ثوابم و خیر اللہ کے نزدیک باقی رہنے والے کام بہترین اس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے آگے حشر اجساد کا ذکر کیا اعمال نامے اور ان کے کھلنے اور صغیرہ اور کبیرہ ہر ہر گناہ کے لکھے جانے اور ہر ہر عمل کے موجود سامنے آنے کا تذکرہ فرمایا رکو نمبر ساتھ میں تخلیق آدم اور سجود ملائق اور شیطان کے انکار اور اس کے دودکار جانے اور شرک کی تردید اور احوالِ مشرکین بروس قیامت اس کا تذکرہ فرمایا رکو نمبر سات میں قرآن مجید میں اللہ نے ہر بات کو رکو نمبر آٹھ میں ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دی ہے شرفنا فی حاضل قرآنِ اللہ سے بالکل نہیں ہر شخص کو یہاں سے رہنمائی مل جائے گی لیکن کوئی آئے تو ہی رہنمائی لینے جب کوئی نہیں آئے گا تو اس کو رہنمائی بھی نہیں ملے گی ہدایت کا رستہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہدایت سے اگر کوئی محروم ہو جاتا ہے تو اصل میں بے نصیب شخص یہ ہے آگے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ قصہ اگلے پارے تک بھی چلا گیا ہے اس پارے کے اختتام تک ایک رکو میں سوا رکو میں جو باتیں ذکر ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے حضرت مصلام وسلام تو, تو شیح فرماتی بیان فرما رہے تھے نبی واضح نصیحت کر رہے ہوں کیا حکمت کے موتی ہوں گے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے نبی سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ جواب یوں دیتے کہ اللہ سب سے بڑے یہ ادب ہے اللہ کے حوالے بات کرنی چاہیے ادھر سے علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے ادھر سے اللہ نے کہا بلا ہے خضر ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے اس کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا اب مصع علیہ السلام کہتے ہیں کئی بسبیر و ہلاکی اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تیرے اس بندے سے اس سے کچھ علم اس کی باتیں مجھے بھی پتا چلیں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے وہ تمہیں ملے گا اس جانب کو سفر کرو مچھلی ساتھ رکھ لو مچھلی جہاں زندہ ہو جائے وہاں پر ملاقات بھی ہو جائے گی اب آگے اس سفر کا احوال سفر پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وہ اس قالہ موس الفتح نوجوان کو ساتھ موسی السلام نے لیا ان کے خادم تھے جن کا نام حضرت یوشا عدم ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے سفر و حضر میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی لبو سے نوازا دریاؤں کے سنگم کی جانب وہ چلتے رہے فرمایا یہاں تک کہ اس مقام تک میں پہنچ جاؤں یا پھر میں چلتا ہی چلا جاؤں گا جب تک کہ میں اپنی مراد اور مقصود کو نہ پالوں جو ملاقات ہے حضرت خضر علیہ السلام کی جب اس مقام پر پہنچے تو مچھلی بھول گئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی تو وہاں انہیں ملاقات کے لیے دیکھنا چاہیے تھا لیکن بھول گئے آگے نکل گئے جب آگے گئے تو کہتے ہیں ناشتہ لاؤ بھائی بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک تکاوٹ نہیں ہوئی تھی یہاں بڑے آرام سے چلے گئے تھے جب وہاں سے آگے گئے جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلے گئی آگے گئے تو جسم دھنگ گیا کہتے ہیں لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا حَادَا نَسَبَا بڑی تکاوٹ ہو رہی ہے وہ مچھلی کہاں آئے تو نوجوان کہنے لگا اَرَائِتَ اِذَرَيْنَا عَلَى ہوتا۔ سنی ہوشانسکرا کیا بھول گیا آپ کو بتانا یاد نہیں رہا وہ تو وہاں زندہ ہو گئی تھی دریا میں چلی گئی تھی کالا ظالے کا معقول نہ یہی تو میں دیکھ رہا تھا تلاش کر رہا تھا اب چلو واپس اللہ جگہ جگہ بتاتے ہیں بندہ بھولنے والا ہے رب اسے کہتے ہیں جو کبھی نہیں بھولتا واپس جی چلے گئے اب فوا عبد من عبادنا وہاں ہمارے بندے کو پایا آتئینہ رقم پہ آتا ہے مسئلہ السلام نے دکا, سلام علیکم خضر علیہ السلات نے چادر لی ہوئی تھی تعلیمی تھے وعلیکم السلام کون یہاں کون سلام کرنے والا آ گیا <laughs> مس علیہ السلام نے کہا کیونکہ وہ بستی ایسے لوگوں کی تھی سلام کا رواج نہیں تھا وہاں مسئلہ السلام نے کہا موسا کون سا موسا موسا بنی اسرائیل والا اور بھی نام ہو گیا نا ہاں جی پنیر والا کیسے آنا ہوا اب حضرت حل کا ساتھ رہ سکتا ہوں پتا چل جائے کالا قلنیہ مائی صبر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو وکیف تصویر وعلیٰ خبرہ جو باتیں ان کی حقیقت ان کا فلسفہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے سامنے جب باتیں پیش آئیں گی تو صبر کر ہی نہیں سکتے تم جو ہے نا وہ سوال کر جاؤ گے فرمایا ستا جی نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مجھے تم صابر پاؤ گے اور میں تمہاری بات کے خلاف نہیں چلوں گا فرمایا اچھا ایک شرط کے ساتھ میرے ساتھ رہ سکتے ہو جب تک میں خود تمہیں کسی بات کی حقیقت نہ بتاؤں تم نے میرے سے سوال نہیں کرنا ٹھیک <تصفيق> ہے جی بات منظور ہے فن طلق کے بف صفینہ اب کشتی میں سوار ہوئے خر کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا اس کا تختہ توڑ دیا سارے اسلام بول پڑے اخرفتہ نے تغری کہ بیٹھے بھی ہیں اسی کشتی میں اور تختہ بھی نکال دیا ہے تغری کا ڈبونا ہے ہمیں خود بھی ڈوب جائیں گے باقیوں کو لقجی تشے نے ہمارا عجیب کام کرتے ہو تم حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا المقول میں نے پہلے ہی بولا تھا تم نے صبر نہیں کرنا خالہ اوہ میں بھول گیا تھا لات آخر بیماں نسی تو بیمان نسیتو میں بھول گیا تھا اب میں نہیں کروں گا اب میں نے سوال کروں گا اچھا جی فن تھلکھا دونوں چلے آگے حتٰ ملامن فقت بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا خالہ نفس اب نبی قتل پر خاموش رہ جائے ایک پاک جان کو تم نے قتل کر دیا ہے لقد جی تش نکرا یہ اس سے بھی بڑا برا کام ہے پہلے تو پھٹا توڑا تھا بندہ مار دی मैं میں نے تو کہا تھا پہلے ہی تم صبر نہیں کر سکو گے واقعی کی اگلی تفصیلات اور اس میں حکمت انشاءاللہ شاء اللہ کب ذکر کر دی.